اعوذ من آمنوا اتقوا مع اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ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 ولا يطعون اہل مدینہ اور ان کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کے لائق نہیں تھا کہ وہ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ جائز کہ اپنی جانوں کو نبی کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ یہ بلا شبہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ جو بھی ایسی جگہ رونتے ہیں جو کافروں کو سخت ناگوار ہو اور وہ دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف سچائی ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا رضی اللہ عنہم عنہ اس لیے مومنون یا مومنین مومنین کو اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ مطلب اللہ کا خوف ہوگا اور سچا بھی ہوگا اور جو جھوٹا جو ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقویٰ سے خالی ہے پھر جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کر دی گئی تھی جنگ تبوک میں شرکت کے لیے چونکہ عام منادی کر دی گئی تھی اس لیے معذورین بوڑھے اور دیگر شریع عذر رکھنے والوں کے سوا سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی لیکن پھر بھی جو سکان مدینہ یا حوالۂ مدینہ میں سے اس جہاد میں شریک نہ ہوئے یا نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا پھر یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کر لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال نہ ہو بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے پھر زیا سے پیچھے نہ رہنے کی علت بیان کی جا رہی ہے یعنی انہیں اس لیے پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں انہیں جو پیاس تھکاوٹ اور بھوک پہنچے گی یا ایسے اقدامات جن سے کافروں کے غیر و غضب میں اضافہ ہوگا اسی طرح دشمنوں کے آدمیوں کو قتل یا ان کو قیدی بناؤ گے یہ سب کے سب کام عمل سالح لکھے جائیں گے لکھے جائیں گے یعنی عمل صالح صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں یا کسی ایک گوشے میں بیٹھ کر نوافل تلاوت اور ذکر الہی وغیرہ کرے بلکہ جہاد میں پیش آنے والی ہر تکلیف اور پریشانی حتیٰ کہ وہ کاروائیاں بھی جن سے دشمن کے دلوں میں خوف پیدا ہو یا غیض بھڑکے ان میں سے ہر ایک چیز اللہ کے یہاں عملِ سالح لکھی جائے گی اس لیے محض شوق عبادت میں بھی جہاد سے گریز صحیح نہیں کہ جائے کہ بغیر عذر کے ہی آدمی جہاد سے جی چرائے جائے کے بغیر عذر کے ہی آدمی جہاں سے جی چرائے پھر اس سے مراد پیادہ یا گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہو کر ایسے علاقوں سے گزرنا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمن کے دلوں پر لرزہ تاری ہو جائے اور ان کی آتش غیز اور ان کی آتشغیز بھڑک اٹھے پھر ولیون دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خبر لیتے ہیں سے مراد ان کے آدمیوں کو قتل یا قیدی کرتے ہیں یا انہیں شکست سے دو چار کرتے اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسنا ما كانوا يعملون اور وہ جو بھی چھوٹا اور بڑا خرچ کرتے ہیں اور وہ جو بھی وادی طے کرتے ہیں وہ سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کاموں کی بہترین جزا دے جو وہ کرتے ہیں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 تو ہر فرقے میں سے ایک گروہ دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لئے کیوں نہ نکلا تاکہ وہ جب اپنے قبیلے میں واپس جائیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ پیچھے والے بھی اللہ سے ڈریں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْضَحْ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے قرب و جوار میں ہیں اور چاہے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں اور جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض ایسے ہیں جو طنزن کہتے ہیں تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف پہاڑوں کے درمیان کے میدان اور پانی کی گزر کو وادی کہتے ہیں مراد یہاں مطلق وادیاں اور علاقے ہیں یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی خرچ کرو گے اسی طرح جتنے بھی میدان یا علاقے طے کرو گے جہاد میں تھوڑا یا زیادہ سفر کرو گے یہ سب نیکیاں تمہارے نامۂ اعمال میں درج ہوں گی جن پر اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا بدلہ عطا فرمائے گا پھر بعض مفسرین کے نزدیک اس کا تعلق بھی جہاد کے حکم سے ہے اور مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جب پیچھے رہنے والوں کے لیے سخت وعید اور ڈانٹ ڈپٹ بیان کی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بڑے محتاط ہو گئے اور جب بھی جہاد کا مرحلہ آتا تو سب کے سب اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتے آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ جس میں ہر شخص کی شرکت ضروری ہو جیسا کہ تبوک میں ضروری تھا بلکہ ایک گروہ ہی کی شرکت کافی ہے ان کے نزدیک لیے تفقہو کا مخاطب پیچھے رہ جانے والا گروہ ہے یعنی ایک گروہ جہاد پر چلا جائے وہ تب یہ محظوف ہوگا اور ایک گروہ پیچھے رہے جو دین کا علم حاصل کرے اور جب مجاہدین واپس آئیں تو انہیں بھی دینی احکام سے آگاہ کر کے ڈرائے دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں دینی علم سیکھنے کی اہمیت کا بیان اس کی ترغیب اور طریقے کی وضاحت ہے اور یہ وہ کہ اور وہ یہ کہ ہر بڑی جماعتیں یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس اور علم کے مراکز میں جا کر اسے تحصیل کریں یا حاصل کریں اور پھر آ کر اپنی قوم میں واضح نصیحت کریں دین میں سمجھ حاصل کرنے کا مطلب احکام و فرائض اور ممنوعات کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ احکام الہی کو بجا لا سکے اور ممنوع امور سے بچا رہے اور اپنی قوم کے اندر بھی امر بالمعروف اور نئی المنکر کا فریضہ انجام دے پھر اس میں کافروں سے لڑنے کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ الاول فالاول الاقرب فالاقرب کے مطابق سب سے پہلے قریب کے کافروں سے جہاد کرنا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جزیرہ عرب میں آباد مشرقین سے قطال کیا جب ان سے فارغ ہو گئے اور اللہ تعالی نے مکہ طائف یمن یمامہ حجر خیبر اور حضر موت وغیرہ علاقوں پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا اور عرب کے سارے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اہل کتاب سے قتال کا آغاز فرمایا اور نو ہجری میں رومیوں سے قتال کے لیے تبوک تشریف لے گئے جو اس وقت بلاد اسلامیہ سے قریب تھا اور اب الحمد یہ سعودی عرب میں شامل ہے اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفۂ راشدین نے روم کے عیسائیوں سے قتال فرمایا اور ایران کے مجوسیوں سے جنگ کی پھر یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دنوں میں نرمی نہیں سختی ہونی چاہیے جیسا کہ اشداء رحماء وہ کافروں پر بہت سخت ہیں آپس میں نہایت رحم دل ہیں صحابہ کی صفت بیان کی گئی اسی طرح اذلت علی المؤمنین اعزت علی وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر اہل ایمان کی صفت ہے پھر اس صورت میں منافقین کے کردار کی جو نقاب کشائی کی گئی ہے یہ آیات اس کا بقیہ اور تتمہ ہیں اس میں بتلایا جا رہا ہے کہ جب ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت ان کی غیر موجودگی میں کوئی صورت یا اس کا کوئی حصہ نازل ہوتا اور ان کے علم میں بات آتی تو استحضاء اور مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ اس سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی صورت اترتی ہے اس میں اہل ایمان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے ایمان کے اضافے پر خوش ہوتے ہیں یہ آیت بھی اس بات پر دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے جس طرح کے محدثین کا مسلک ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجِسًا إِلَى رِجِسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تو اس صورت نے ان کی پہلی پلیدی پر مزید پلیدی کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے اور لا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولاهم يذكرون کیا وہ مومن نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ منافق ہر سال ایک یا دو بار فتنہ میں مبتلا کیے جاتے ہیں ایک یا دو بار فترے میں مبتلا کیے جاتے ہیں پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسلمان تمہیں دیکھ تو نہیں رہا پھر چپکے سے کھسک جاتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھتے نہیں لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لوگوں یقینا تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول آ گیا ہے تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گران گزرنا ہے گزرتا ہے اس پر تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا گران گزرتا ہے وہ تمہارے لیے بھلائی کا حریث ہے مومنوں پر نہایت شفیق بہت رحم کرنے والا ہے پھر بھی اگر وہ پھریں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف روگ سے مراد نفاق اور آیاتِ الٰی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں فرمایا البتہ یہ صورت منافقین کو ان کے نفاق اور خبص میں اور بڑھاتی ہے اور وہ اپنے کفر و نفاق میں اس طرح پختہ تر ہو جاتے ہیں کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر بیاسی یہ گویا ان کی بدبختی کی انتہا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ہدایت پاتے ہیں وہی باتیں ان کی زلالت و ہلاکت کا باعث ثابت ہوتی ہیں جس طرح کسی شخص کا مزاج اور میدا بگڑ جائے تو وہی غذائیں جن سے لوگ قوت اور لذت حاصل کرتے ہیں اس کی بیماری میں مزید بگاڑ اور خرابی کا باعث بنتی ہیں پھر یفتنونا کے معنی ہیں آزمائے جاتے ہیں آفت سے مراد یا تو آسمانی آفات ہیں مثلا قحط سالی وغیرہ مگر یہ بعید ہے یا جسمانی بیماریاں اور تکالیف ہیں یا غزوات ہیں جن میں شرکت کے موقع پر ان کی آزمائش ہوتی تھی سیاہ کے کلام کے اعتبار سے مفہوم زیادہ صحیح ہے پھر یعنی ان کی موجودگی میں صورت نازل ہوتی جس میں منافقین کی شرارتوں اور سازشوں کی طرف اشارہ ہوتا تو پھر یہ دیکھ کر کے مسلمان انہیں دیکھ تو نہیں رہے خاموشی سے کھسک جاتے پھر یعنی آیاتِ الٰی میں غور و تدبر نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے پھیر دیا ہے پھر صورت کے آخر میں مسلمانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو احسان عظیم فرمایا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے آپ کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تمہاری جنس یعنی جنس بشریت سے ہیں وہ نور یا کچھ اور نہیں جیسا کہ فساد عقیدہ کے شکار لوگ عوام کو اس قسم کے گورکھ میں یا گورکھ دھندے میں پھنساتے ہیں پھر آنا ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو اس میں دنیاوی مشقتیں اور اخروی عذاب دونوں آ جاتے ہیں اس پیغمبر پر تمہاری ہر قسم کی تکلیف و مشقت گران گزرتی ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں بہوال مصنت احمد پانچویں جلد صفح نمبر دو اور چھٹی جلد صفح نمبر دو ایک اور حدیث میں فرمایا ان دین یس رن بے شک یہ دین آسان ہے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر انتالیس پھر تمہاری ہدایت اور تمہاری دنیاوی اخروی منفات کے خواہش مند ہیں اور تمہارا جہنم میں جانا پسند نہیں فرماتے اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نعرے جہنم میں داخل ہوتے ہو بوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 6483 پھر یہ آپ کی چوتھی صفت بیان کی گئی ہے یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں یقیناً آپ صاحب خلق عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے پھر جو کفر و اعراض کرنے والوں کے مکر سے مجھے بچا لے گا پھر حضرت ابو الدردار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللّہ اللہ علیہ رب العرش العظیم صبح اور شام ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے حموم مطلب فکر و مشکلات کو کافی ہو جائے گا بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر پانچ ہزار اکاسی اور یہاں تک سامعین کرام میرے بھائی اور بہنوں ختم ہوتی ہے سورہ توبہ اور آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کا سورہ یونس مکیہ ہے مطلب مکہ میں ہے نازل ہوئی اور اس کے آیات ہیں ایک سو رکو ہیں گیارہ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 جو ان کا مطلب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں لساحر کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وہی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کی ہاں ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے کافروں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً صاف جادوگر ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے یہی اللہ ہے ہمارا رب یہی اللہ ہے تمہارا رب چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف تو سب سے پہلے یہ صورت مکی ہے البتہ اس کی دو آیات اور بعض نے تین آیات کو مدنی قرار دیا ہے بہوال فتح القدیر پھر الحکیم کتاب یعنی قرآن مجید کی صفت ہے اس کے ایک تو وہی معنی ہیں جو ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں اس کے اور بھی کئی معنی کیے گئے ہیں مثلا المحکم یعنی حلال و حرام اور حدود و احکام میں محکم مطلب مضبوط ہے حکیم بھی معنیٰ حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب حکیم بیمانہ محکوم الفی ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں سارے مفہوم ہی اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں پھر ان کے تعجب کرنے پر استفہام میں انکار ہے جس میں توبیخ کا پہلو بھی شامل ہے یعنی اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے ایک آدمی کو وہی و رسالت کے لیے چن لیا کیونکہ ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے اگر وہ کسی اور جنس سے ہوتا تو فرشتہ یا جن ہوتا اور دونوں ہی صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا اس لیے کہ انسان اس سے مانوس ہونے کے بجائے مانوس ہونے کی بجائے وحشت محسوس کرتے دوسرے ان کے لیے اس کو دیکھنا بھی ممکن نہ ہوتا اور اگر ہم کسی جن یا فرشتے کو انسانی قالب میں بھیجتے تو پھر وہی اعتراض آتا کہ یہ تو ہماری طرح کا ہی انسان ہے اس لیے ان کے اس تعجب میں کوئی معقولیت نہیں ہے پھر قدم صدقین کا مطلب جنت بلند مرتبہ اجر حسن اور وہ اعمالِ صالحہ ہیں جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے کافروں کو جب انکار کے لیے کوئی اور بات نہیں سوچتی تو یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے کہ یہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ پھر اس کی وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ آراف آیت نمبر 84 کا ہاشیہ پھر یعنی آسمان و زمین کی تخلیق کر کے اس نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساری کائنات کا نظم و تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی کسی کا آپس میں تصادم نہیں ہوا ہر چیز اس کے حکم پر اپنے اپنے کام میں مصروف ہے پھر مشرقین و کفار جو اصل مخاطب تھے ان کا عقیدہ تھا کہ یہ بت جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے ہاں ان کی شفات کریں گے اللہ کے ہاں ان کی شفات کریں گے اور ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑوائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی اور یہ اجازت بھی صرف انہیں لوگوں کے لیے ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا سر آیت نمبر اٹھائیس لا تغنی شفاعتهم سورہ نجم آیت نمبر چھبیسرہ آیت نمبر ایک سو نو مزید دیکھیے سورہ صبا آیت نمبر تیئیس اور سورہ نبا آیت نمبر اٹھتیس اور آیت القرسی پھر یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق بھی ہے اور اس کا متبر و من متنظم بھی و منتظم بھی علاوہ ازئیں تمام اختیارات کبھی کلی طور پر وہی مالک ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے